سوال ہے کہ گائے اگر دودھ والی ہو تو کیا قربانی سے قبل اس گائے کا دودھ دوہ کر پی سکتے ہیں جی نہیں اس گائے کو کا دودھ دوہنا یہ بھی مکروح ہے اور اس کو پینا بھی مکرو ہے ہاں اگر تھن اتنے بھرے ہیں کہ دودھ دوہنا لازمی ہے کہ دودھ دوہنا بالکل نیسیسری ہو گیا کہ اب نہیں نکالے گا تو حرج ہوگا تو اس صورت میں دودھ نکال کے مستحقِ زکوٰۃ کو سکا کرتے اس کے روکنے کی ترکیب یہ بھی ہوتی ہے کہ ٹھنڈے پانی کے اگر چھیٹے اس پہ مارے جائیں تو دودھ رک جاتا ہے یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے اگر دودھ پھر بھی نہیں رکتا تو دو کر صدقہ کر دیں اللہ تعالی عالم